دیکھیں میری بات سنیں یہ تو اور دوسرے اس کے عوارض اور معاملات ہیں کہ جہاں بھی آپ گھر خریدیں ہوادار ہو محلے والے اچھے شریف آدمی ہو کہ دوسرے دن آپ کو محلہ چھوڑ کے بھاگنا نہ پڑ جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب آپ دیکھ کر کے کریں عموماً جو یہ مشہور ہے نا کہ یہ بڑا منوز گھر ہے جب سے شادی ہوئی نا یہ عورت آئی نا ارے صاحب جب سے گھر تباہ ہو گیا جب سے یہ گھوڑا ہم نے خریدا ہے نا یہ ایسا خبیس نکلا کہ پورا گھر تباہ ہو گیا حدیث شریف میں ہے یہ سنے آپ حضور نے فرمایا نہ بیوی میں نحوسیت ہے نہ مکان میں نحوسیت ہے نہ گھوڑے میں نحوسیت یہ کسی میں نہوست نہیں ہے نہ مکان میں نہ بیوی میں نہ گھوڑے میں اب آئیے لوگ اس کو اس پر کرتے ہیں کہ ایک صاحب حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا مکان بدل دو ایک صاحب حضور کے پاس آئے تو کہا یہ بیوی کو چھوڑ دو, دوسری شادی کر لو اس سے اس سے دلال کرتے ہیں اس کی شرح میں شیخ محقیق شاہ ابد الق ویلی نے بہت کچھ لکھا جو پڑھنے کے لاہ شیخ محقیق کا ایک عربی میں رسالہ ہے ماسبت امینا سننا اس میں شیخ محقق نے لکھا اور اس کی توجی ہاتھ کی کہ حضور علیہ السلام نے اگر کسی کو کہا کہ اس عورت کو طلاق دے دو یا چھوڑ دو تو اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ اس میں نہوست تھی بلکہ وہ نا تھی نا کہتے ہیں فرمان کو دیندار نہ ہو شوہر کی بات نہیں مانے تو ایسی صورت مجھے فرما تھا کہ اس کو اگر وہ نہیں سدھرتی تو ایسے کو چھوڑ دو آج مجھے بتائیے آپ کم سے کم میرے پاس تو کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ مولانا میں اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتی میں اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہوں کہ روزہ نہیں رکھ میں اپنی بیوی کو اس لیے تلاق دوں اس کی اخلاق صحیح نہیں کیا ہوا جی کھانا گرم نہیں ملا تو طلاق روٹی گرم نہیں ملی تو طلاق اس نے یوں کر کے دیکھا تو طلاق میں جب آیا تو اس نے جواب نہیں تو طلاق ہماریوں یہاں کی یہ قسمیں بن گئیں تو شیخ کے اس کی تعویل توجیہ کرتے ہیں کرتے وہ نافرمان عورت ہوگی پھر اس کے بعد ایک صحابی نے جب کہا فرما گھر بدل لو فرما گھر بدلنے کا اس لیے اس نے مشورہ دیا کہ یہ تو ہوادار گھر نہیں ہوگا وہ اس اعتبار سے انہوں نے مشورہ دیا اسی طرح گھوڑا کسی کو بیچنے کو تو بعض مرتبے گھوڑے کٹنے ہو جاتے نافرمان ہو جاتے جب ہر دھرمی پر اترا ہے تو کتنے ڈنڈے مارے نہیں اٹھ کے دیتے تو ایسی کوئی خصلت ہوئی جس بس فرما اس کو بھیج دو لہذا بنیاد یہ ہوئی کہ کسی گھر میں بیوی میں گھوڑے میں کبھی نوسط نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں مشہور ہے یہ جب سے اس گھر میں آئے تباہ برباد ہو گئے جب سے بیوی آئی سارا اپنا وبال پوٹلی باندھ کے بیوی کے سر پہ ڈال دیا انہوں نے کہی ہے بیوی جب سے آئی کمبت ہم تباہ اور برباد ہو گئے یہ نہیں اب مکان خریدیں ہوادار ہو اچھا ہو مولے والے اچھے ہوں شریف ہوں اور کوشش کریں کہ مسجد بھی قریب ہو تاکہ نماز باجماعت کا آپ کو ثواب ملتا رہے میں اس پہ ایک جملہ اور بھی کہہ دوں آج کل یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی محلے میں ہو اور اسی محلے میں مسجد ہو یہ ہماری قوم کی بدقسمتی کہ ہمارے پڑوسی ہماری مسجد نماز نہیں پڑھتے دور جا کے نماز پڑھتے حالانکہ ان کے دروازے پہ مسجد ہے یہاں نماز نہیں پڑھ. دور جا کر کے نماز پڑھتے اور یہ بتا دوں میں آپ کو یہ آپ بھی تصدیق کریں گے آپ بھی کوئی مکان مسجد سے متصل ہو تو اس کے دام کم ہو جاتے یہ بھی سن لیجیے بار ہاں اس کے دام کم ہو جاتے ارے اس کے دام تو زیادہ بڑھنے چاہیے کہ بھائی اس کو تو پنج وقتہ نماز با جماعت لے گیا اگر دوسرا دس لاکھ کا تو اس کے گیارہ لاکھ ہونے چاہیے یہ اس کے آٹھ لاکھ روپے قیمت ہو ڈھائی لاکھ اس میں کم ہو جائیں کیوں کم ہو جائیں گے ٹی وی زور سے نہیں بجا سکتے آپ کوئی دھماکوکڑی نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے اور دوسری بات کیا ہے اذان کی آواز آپ پر آئے یہ کتنا میرے پاس وہ خط محفوظ ہے آپ کو تعجب ہوگا سن کے آپ تو ہمارے پڑوسی ہمارے رفیق بھائی ایک خط آیا اور جان کر کے خط میں خاتون کا نام لکھا کسی نے اور گھر پر ایسے ڈال کر چلا دیا کہنے لے کہ آپ اپنے لاؤڈی اسپیکر بند کر دیں ہماری نیند حرام کی ہوئی ہے اور یہ میں موجود ہے آپ ہمارے مولے کو کھارا در میٹھا در نہ بنا کہ کھارا در میٹھا در میں تو آدمی رہتے ہی نہیں آدمی تو ہی رہتے نا مقبولا باد اور سی پی برار میں ماں آدمی تھوڑی رہے ماں تو جانور رہتے ہیں آپ اس کو کھارا در مت بنائیے گا یہ لاؤڈی اسپیکر کی آواز جو اس کو آپ بند کریں اور یہ کبھی کہتے ہیں یہ درو شریف کی آواز اتنی یہ تو باعث برکت ہے بھائی کہ حدیث شریف میں کتاب ال ازان سے ستا میں کہ جب حیا آل صلاح ہیا فلاح پڑھے تو آپ کیا پڑھتے ہیں لاہو یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ حدیث شریف میں کہ شیطان گوز لگا کر کلا بازیاں کھا کر کے دور بھاگتا کہ جب حیا اللہ صلاح ہیا لح جو ہے وہ جب سنتا ہے تو دور بھاگتا ہے شہر سے جہاں تک گویا ازان کی آواز ہوتی اور اس کے بعد دیکھیے آپ طوفان آ جائے تو کہا جائے کہ ازان کہو سیلاب آ جائے ازان کہو زلزلہ آ جائے ازان کہو کہ ازان نماز کے بلانے کا ایک ذریعہ ہے لیکن وہاں یہ اللہ تبارک و تعلی کا ذکر بھی ہے جہاں جہاں تک ازان کی آواز جائے آدمی بلاؤں سے وباؤں سے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے تو ایسی جگہ مکان کی تلاش کریں جہاں اہل سنت کی مسجد جو ہے وہ ہو تاکہ آپ جو ہے اس کا سوا آپ ڈیفینس اٹالی میں دس کروڑ کا بنگلہ لیں ایک نماز با جماعت کا جتنا ثواب ہے اس کا تو آپ دنیا کے کسی معاملے سے کوئی پاسنگ نہیں کر سکتے اس کو تول ہی نہیں سکتے آپ اس کے اس ایک جماعت با جماعت پڑھنا کا کتنا ثواب حضرت مجد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں ایک بات یہ کہی کہ آپ اس کا ثواب کتنا ہے فراز اور واجبات فرما ایک آدمی لاکھوں روپیہ نفل صدقہ کر رہا اس مدرسے کو دس لاکھ دے رہا اس مدرسے کو دس لاکھ دے رہا اس غریب کی مدد کر رہا نفل سب کا ایک آدمی خالی زہر کی نماز پڑھنے کے بعد دس منٹ سو جائے جس کو کیلولہ کہتے ہیں شے کے موقع حضرت مجد الفسانی کہتے ہیں کہ دن میں کیلولہ کرنا دس منٹ یہ اتنا سواب ہے کہ جس نہ دس کرو خرچ کرنے کا کیوں یہ صدقہ نفل ہے اور دوپہر میں سونا حضور کی سنت ہے تو آپ تو کسی نیکی سے موازہ نہیں کر سکتے ان تمام معاملات کا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے باقیہ معاملات انشاءاللہ زندگی بخیر ہی تو آئندہ اتوار دیکھیں بہت دیر ہو گئی